بالغفار وبالصلاه وبالسلام نور طول الوقت كمل محمد المصطفى وعلى اله واصحابه السقدق والصفاء اللہ من بسم اللہ الرحمن من بسم مریم لالو یا تدول سم آ سدان لاظیم سد کری مل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وآل وصحبه السلام عليك يا سيد يا رسول الله والا سہاب حبی بل تو سب الیا سیدی یا خا و من والا عل قلوب مم آمین السلام علیکم ہم سادر متلق بھی دعا ہے بارگاہ قادر متلق جلا جلال ناچیل میں ہر طرح کے شر فیتنے تے نجات اور پناہ بخشے حق بولنے حق دوتے چلنے اور حق دوتے مرنے کی توفیق بخش دوستان گرامی میرے برادر سوفی محمد نظیر صاحب نے جی لاکھ علاقے محفل کا فرمایا اللہ تعالی خاندان دوستو اس وقت ناجیز کا جڑا موضوع ہے اس دا عنوان ہے برائیوں سے نہ روکنے کی نحصت اور آزاد اللہ تعالی کے فضل و کرم دے میرے موضوع حکمت کے مطابق ہوں حالات کے مطابق ہوں جڑی بماری لگی ہوگی ان کا علاج کرنا حکمت ایک متفر اس وقت دنیا میں جو حالات دن بن با بڑھ رہے ہیں حالات دے اندر ضروری کہ اپنے مسلمان پائییا آگاہ کیتا جاوے جڑے جڑے حالات بن رہے ہیں کوئی لکو نہ بن رہا دوست دا یہ کام ہے خیر خای یہ دش اپنے دوست کے اتنے آن والے وقت اندر جو مصیبت آنی ہوگی نا اس تو بچن بچانے ترلا مارنا تے ان خبردار کرنا دوست کا یہ فرد بنتا ہے بس ٹھیک یہ موضوع تو پہلوں نہیں کدی سنیا ہوا باہر باہر باہر دے علاقے میں بیان کیا لاہور دے اندر پہلی بار برائیوں سے نہ روکنے کی نہوست اور عذاب یہ قرآن اور حدیث نال بیان کرنا میں اس موضوع چھڑ تو پہلو ایک غلط گل کرنی کہ سنگھی کسی فرقے دے خلاف بولنا سکھا لیکن کفر اور برائی دے خلاف بولنا اس واسطے کہ جدو کسی خلاف گل کیتی جائے نا پھر اپنی ہے کوئی لگے مگر تھوڑا پہ مگر پیا ٹھیک پیارفر برائی دے خلاف بولیا جائے نا اجتماعی طور د ہر جھوٹے ہے ہر باطل رگڑیا جا رہا ہے وہ فرقے جڑے فرکیاں وہ ساریا پھر اپنے بھی آ غیر بھی آ پھر سام جڑے نے وہ دد میں مثال دینا ہوئے جہاں رن دربار سے لے نے بڑے بکر ہوں جہے بہبی اگے بیٹھے نے انہوں نے گسا تو نہیں لگا آخنا ساڈیا کو جانیاں یہ تو بریلو دیا زیادہ پیسے دے نے خدمت کرنی کہ جی بھابی مولتی یہ آخ ہوئے بازار گلنا دفتر چلنا رنگ جڑے کام کرتے ہیں بغیرت ہوں بھابیا آخر جہے نعرے مارتے تھے نا نام دکھنا شاید چھٹی چل چل چل چل چل تو سان بغیر بنا ہی جانا ہوں انہیں یہ تو نہیں آخر بھی تھی بغیرت آخیا بھی جہے بازار دفتر چون نے کون مزارہ بازار خلاف سن دی سی خوش ہوئی دربار کے خلاف سن رہی سیونکہ سی وہ گل پہ جی سرکے کے خلاف ہوں جدو اجتماعی گل آ گئی ہے برائیفت کی ہوں انہوں پچنی اور آپ بیت شامل ہو گئے اسی طرح سننی مولوی तकलीफ करे आखे हुए जेडेारहवीं शरीफ की खीर नहीं खांदे खाते बड़े बड़े लानी सुनिया आपे पैसे सटने आखना थोड़ा ध्यान खाने इंजे नहीं जदों सुनी मोहल भी आखे होए सूद खा लान عزت دی کمائی کھانا لانت جھوٹ بولنا لانت بےغیر کرنا وہ جڑا او پچھلی برادری جب دولوی دی نے چل چل چل یہ آگے مول, بھی بھی چال چال چال چال بھی مول صاحب چھتی نال پٹلی تو اتر پہ جی تھی شاپ نکلو سچی بولیا جی دل مننے منے تا کر جلال پور پٹیا گل کہ سجڑوں میرے تو امید نہ رکھے کرو کہ میں تھانو راضی کریں گا یا جل سے جلسے کرا ناگا ایک کتن میرے تو مینو سدھن والا بندہ ایک کتن امید نہ رکھے جو میں راضی کر کے جاوے گا چیزتر. ہاں میں صرف اور صرف راضی کرنا ہوں اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب بس میرا مقصد ان راضی کرنا ہوں کیوں جو سارے ناراض ہو جاؤں میرا کوئی ماسا وال سر برابر نقصان نہیں کر سکتے جب تک مولا نہ کریں اگر تھی راضی ہو جاؤ میں فائدہ نہیں دے سکتے جب تک میرا مولا میں نہ مل اس واسطے میں تے بیٹھنا ہے میں یہ سمجھنا میرے اگے اٹا پہ ہاں جی میں موڑ نہیں دیکھنا بھی کیڑا خوش کیا ہوتا ہے کہڑا ناراض کیا جن پی میں مین سد لیا کرے جن نہیں پجتی اور تو سجنوں سجڑوں گر دے خلاف بولنا سوکھ دین پرستی یہ آدمی کہ فرقے دے خلاف بول دیستی یہ آندے کہ کوفر برائی دے خلاف بولیا جائے ہندا مردی فرقا آ جاوے اگر صرف ایک فرقے سامنے رکھے جاوے پھر جانبداری حق پرستی نہیں پھر دینداری نہیں پھر وراس نبی دا حق نہیں ادا ہو رہا میں چیشتی تو تے اپنے چڈنا اپنیا خلاف بولنا میں پتر رولا ایمجھ نہیں سمجھنے رہی کہ اپنا کہڑا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول آیا ہے ایک پاسے کلمے پڑنے والا ایک پاسے یہودی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سنی اسلے سہی پاس تھی وہ غلط پیا لڑدا سی وہ کلمے پڑھن آڑا نبی پاک کین دے ہاتھ فیصلہ کیا کھے حق چاہیے آخنا خیال رکھنا کسی سارا رگڑی آگے سارے رگڑی آگے جی وہ کلوے پڑھنے والا وہ یوٹی ہزور نے کسلا کق چکا معلوم ہوا سڈے پاک نبی دسیا کہ میرا کوئی اپنا نہیں میرا صرف حق اپنا ہے جدر حق ہونا محمد پاک ادے کھلو باوے وہ اپنا گئے توجہ نہیں فرمائی اسان سجڑوں اسا اپنے بنائی دیے سڈے دین وہ نہیں رہے ہو کا ڈرامہ ویخ نہیں توجہ بیٹھا بولو سبحان اللہ تو دوستو اس واسطے میں ان شاء اللہ عزیز حق سچ تبنی گلیاں قرآن اور حدیث دے کنڈے تکری دے تول ولا ترزان ان شاء اللہ تولنے گھاٹا نہیں کرنا ڈنڈی نہیں مارنی جو صورت رحمان ایو ہی آیا کریزان جڑا ابھی آیا ہے اس میزان تو مراد حق باطل نولنے نو جدو حق باطل سچ آئے نا تو پھر قرآن جڑا کنڈا میزان اللہ اتار مطابق کے ہر شہبان جنڈی نہ ماری کرو دوستو برائیاں تو نہ روکنا نہسط سخت ادا سخت نے قرآن و حدیث کی روشنی چد یہ شہ سامنے آ پتا لگتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اتنے جنگ تباہی پی آم پہ آ فرد کلی طورڈ بلکہ اس فرض دے ادا دی مخالفت دے اندر پورا زور لایا الٹا برائیاں تو نہ روکن کی نفوست سب تو پہلی پ کہ بندے دے دل برائیاں دے خلاف جیڑی نفرت نا وہ مکنی شروع ہو جفرت مکدیاں مقدیا آخر ایک وقت ہے کہ دل برائی نو نئی نہیں سمجھتا جدو برائی نو برائی نہ سمجھے اسلے اللہ تعالی دا اس دل سے گزب ہے او پا دن دا لانت جدو دل دو تے اللہ دی لانت پی جائے نا پناہ اس مولا دی پھر اس دل نے دن با دن اللہ دی رحمت تو دور ہی ہونا تے, تے رب دے تے مڑکیاں گزبا دے واگوں اترنا شروع کر د جی مڑکے ایک ڈورٹتے پچھوں ایک دوار لا کے ڈگتے نے او بندہ انج اللہ دب دا مورد بن دے دل نے دی بز کرنی ہوں نہ قبول نبول ہے نہ اللہ کو ہے نہ رب اگے ہے پھر اس دے لانت جو پئی پھر لاکھ دعا منگے رب سن نہیں قبول ہی نہیں کرتا سب جس دل دے اتنے اللہ لانت پا چے نہ سمجھو دل کفر دے ڈب گیا اللہ دے دہا بچ ڈب گیا دن با دن ہوں اس نے رب تو دور ہونا رحمت تو اے رحمت نہیں لے سکتا پھر دنیا چادب قبر چداب حشر چداب تین تھامت عذاب اللہ تعالی اتارنا شروع کر دیا یہ نہرست سب تو وی ہے جڑی برائیاں تو نہ روکن دی بندیاں کی بندیا پی دوسرے نمبر پہ معاشرہ برائیاں کی دل پھس چس ج کہ پھر نکلنا مشکل ہو جس گند چوکنے آ فرض پورا ہوں رہے وہی برکت یہ رنگی کہ بھاوے مسلمان برے بھی نا برائی نہ چڈن کم ود کم برائی نو برائی تے سمجھ دے نئیتے رہ جنہ چر برائی نو برائی تے سمجھ دے رہن اندر ادر اندر نفرت قائم رو برائی دا تصور قائم رہے کہ واقعی برائی اے او ایمان دا قائم رہ پھر اللہ تبارک و تعالی تالا تانت نہیں کرتا او دل کسے نہ کسے ویل رب دی رحمت رنگے جاندے ختاب نام نہ اللہ تعالی دے فضل و کرم نا. اے برکت اے برائیاں تو روکن دی دوسری برکت ہوں عذاب تو بچ جی یہ فرد پورا ہوں سن رہے تلا سنن نالے سن بولن نالے بول دے رہ نفرت دونوں پاسے قائم رو اندر ایمان قائم رو اللہ تبارک باد اداب بھی نہیں رب واہدہ ہلا شریق مولا جڑا فرد کوئی آ جائے تو گوا یاد جی رکھا میری گل جمت جی رب راج مہربان ہونا ہو فرض قائم رکھد لانت پانی ہوگی برباد کرنا ہو فرض ختم ہوتا ہے آخر تسا دسو نا سوا لاک نبی کا فرد ہے سوا لاکھ نبی سے واسطے آئے ن کام ہے کہ ہر برائی تو منا کرنا ہے ہر حکم کرنا ہوں سجڑوں اس مسلے نل لانت پی جی جدو نہ روکیا جائے تے نفرت ختم ہونے دلوں سے لانت پی جی اس گل نو قرآن پاک دی سچی تاریخ دے قرآن سچی تقریر دے نار بیان کرنا سمجھدار لوگو اس دھرتی خالی تس ایسا نہیں آئے ہاں جی اس دھرتی دی بڑی لمبی تاریخ ہے دنیا دی کئی قوما گزری نے اس دنیا کے ہاں کئی غرق ہو گئیاں کوئی نجات پا گئیاں کوئی کچھ کر گئیاں مختلف فصلیں اتے کٹی رہے نہ سمجھا جی ابھی آئے بیٹھے بس لیکن دو قوم خاص لمبی تاریخ رکھدیا نے انہاں دی تاریخ نال نال قیامت تونی چلنی انت قیامت قوم کے قائم ہونی دوما کا نام ہے ایک یود سے دوسرے نسارا کیونکہ انہ وقت دی تاریخ سڈے چلنی سی یہ سڈے چلنے سن شانہ بشانہ سانوں یہ مجھ کرا سی قرآن مجید نے انہ دے واقعات زیادہ بیان کیتے نے اور نبی پاک نے سان تو دور رہنے زیادہ خبردار فرمایا ہے قرآن حکیم نے انما دے جن واقعات ذکر کیتے نے انہ کسے قوم دے واقعات قرآن ذکر نہیں ہوئے ان تکرار یعنی تو تنو میں نچوڑ پیا کٹ کے دینا ان لوکاں دے اتنے مذہبی قوما سڑو انہ حالات بنے وقت آیا برائیاں تو روکنا بند ہو گیا لانتا دلان سے پیا اللہ تعالی نے انہی اسلانت نارے کچھ نران ایک بیان فرمایا میں تنوع پڑھ کے خد سنا سنا چھوڑا ذرا بولو سبحان اللہ سیا سنو سیاحوں سیا بندہ دوسرے کو ابرت پڑتا ہے آپ عبرت نہیں بنتا چبڑ آدمی جڑا ہوگے نا چگل کھوتے دماغ وہ دوسرا واسطے عبرت بنتا ہے خود بچارا مریچ کے ذلیل برباد ہو جا ہے دوسرے نیک کے اسائی دو مم و بگئی جڑا دجے نک کے نصیحت عبرت فڑ جائے وہ نیک وقت اللہ الا تعالی نے سانو آخری امت چ ہے کیوں رکھا ہے اس واسطے کہ جے پہلے گزرے نے نا ان کے تسا عبرت فڑیا جے تو ہوراں واسطے عبرت نہ بڑے ارشادِ ربانی ہے فرمایا الین الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی مریم رالک بما اصل کانوا یعتدوا امن کرا سنا اللہ سونا فرمانا لانتی بنا دیتے گئے لانت پا دیتی گئی بنی اسرائیل دے کافران حضرت دابوتے حضرت عیسا بن مریم دی زبان دے د پا دی گئی بنی دے دے پائی گئی بما کابا سانو یا اس واسطے کیوں اللہ دی فرمانی کرتے سنتے حدوں ٹپ جن حدوں وج ج جڑی برائی کرتے سن دے نہیں سن لبے سما کانو اللہ ہے جو کرتے سن بڑا پیڑ ہی کرتے سن ہوں سجنا توجہ تمجنا گل سمجھی اللہ وحدہ لال شریک مولا سنے نے نیشن منع نہیں فن تے اللہ لانت پوائی انہیں حضرت علیہ السلام نے انہیں یہودیاں لانت پائی جنا جنا ہفتے دے دن کا شکار جاری رکھیا ہویا سی دے دے ہی پہ ہیلا بہانہ کر لے سن ہی شکار کرتے سن پھر حضرت عیسا سلام نے صاحب ماہدہ لانت پائی او خندیر دی شکل بن گئے اے باندر دی شکل بن گئے کوئی باندر دی شکل تو کوئی خندیر دی شکل اللہ دے کے نبیا انہ تانت پائی ہی ہوں توجہ فرما اللہ واہج لال شریک مولا سونے نے یہاں دو آیات کی لانت لانت کا سبب بیان کیتا ہے لیکن آئینا کا دی تفسیر تنو پاک محبوب دے بیان مبارک سونے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم دا فرمان والی شان کو اللہ سونے کا قرآن ہوے ہو تفسیر نبی پاک سرکار دا بیان ہو ہاں جی کوئی شک پھر کیوں روے شک کسی دل دے اندر پر سجنا اللہ وحدہ اللہ شریق نے فرمایا اللہ اللہ قرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان نے قرآن دی تعلیم دیتی دیت ہے تو انسان عظیم یعنی خاص محمد اربی نا فرمایا بیان قرآن دے بیان دا سبق پڑھایا ایک پاسے نبی تھونے دا بیان ایک پاسے اللہ دا قرآن مشکات شریف میں کون مارنے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال سچی بیان کرنے کون نہیں مارنے اللہ دے فضل و کرم نال خامنے حدیث پاک دے کتاب ایک دے پیج مشکات شریف باب العمر بالمحروف بابل امر بالمعروف معروف حضرت ابد اللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے حدیث کتابوں شریف دے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی سرکار فرماند نے اللہ اللہ لما واقعات بنو اسرائیل آسینا علماء فلم یت فال سو ہم سے رب ہم بادن فلان ہوم الاسان دابو دبئی سب نے مریم یا فضالا تھا فضالا سرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا متاکن فقال اللہ والذی نفسی بیدہی حتی تاتیروہم اطرا وفی روایت ترم وفی روایت ابی داود کلا کل واللہ لتامرن بالمعروف ولا تنہبن عن المنکر ولا تاخذن على یدی الظالم ولا تاترنہو علی الحق اطرا ولا تقصرنہو علی الحق قصرا اولی اضربن اللہ بے قلوب بعدکم علی آبادن حضرت نہم کمالا مشہور گنہاں رسول اللہ بنی بنی اللہ دیا نہ فرمانیاں پے نہ ہت ہوم اولا ماں ہوم دے نے آل ماہ روکیا منع کیتا نہ کرو فلم ین روکے بعد نہ آئے ہم فی مجالے سے ہم کی کی روکنا بند کر دیتا تے اونا دیا, دیا مجلسا دے جانا شروع کر دیتا فا کلو ہم کٹھے کھانا و شاہ ربو ہم کٹھے پینا انہوں کے کٹھے کھا پی رہے نے کٹھی محفل لگی ہے برائی بھی ہو رہی ہے لیکن روکتے نہیں پے روکنا بند کی بیٹھے نے نتیجہ یہ نکلیا اور نفرت جڑی آلمان دے آلما دلانے برائی دے خلاف کلی سی وہ تر گئی ختم ہو گئی ویخ ویخ کے پچا بیٹھے رچ بس گئی اونا دے اندر اللہ سونا محبوب خدا فرما راہو بابا با با دے ہم ببا اللہ سونے نے پھر اونا دے دل ایک کر چے جیویں برائیاں کرن والیاں دے دل سن او ملونڈیاں دے دل اونا دے بن گئے اوے पीर के दिल बन गए तर्क ना रहा तमीज ना रही ना उन्होंने पता बुराई का पता बुराई चंगा समझा लग पी चंगा समझ लग पर्क मिट गया सिर्फ चकल मिट गए सिर्फ शकलां शलों का फर्क रह गया उन्होंने कोल शक्लां दाड़ियां जनाब उन्हों के कोल वजा कथा का फर्क रह गया अंदर दिलों का फर्क मिट गया अल्लाह के पाक नबी اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا نا ہوا دارو سب نے مریم فلا نا ہوم اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر فر اللہ تعالی نے لعنت پا دی ملوڈیا دے بچے پیران دے بچے عوام کے تے رب لعنت پا دیتی رالے کا जा रही ने बोल बोल बोलो, बोलो, बोलो सुबह तू किबला कूड़ सुन आदमी कभी वैस करनी दे बत्ती दंद बनाई खड़ा हूं کدی پیا نبی آخن گے نکی جو آرام پر سدو پر بک بک نہیں مارنی میں پور نہیں مارنا ہاں جی جل سچا سودا ہوا کیوں بے میں اگلے دن آخیا میں کالمو جو حدرت اویس کرمی اپنی بتی بنی ہوں سلسلہ اویسی کے جنے بزرگ ہوئے سارے بے دندے ہو سلسلہ اویسی کے جن ولی ہوئے نا وہ سارے دندوں تو بغیر ہوں گے وہ بھی بنی آؤں میاں ربانی ٹوپی پاوے پانچ کلیاں مرید پائی کھڑے حضرت حدرت جو بکتی بان گئے سن ان سلسلے کسے سنت نہیں ادا کیتی بڑے بڑے عاشق نبی پاک دے گزرے نے جہ بزرگان دین دی کوئی سنت نہیں سن دے انہیں یہ کام کیوں چڈ دیا معلوم بکا نے اپنے آپ بنایا جھوٹ بکواس شلاوٹ کتاب دو چار چاہ گئی اتوں پڑھیا تو جڑ گیا میں نہ یہ جو قبر چضور آن گے تو فرما آمان گے چھڈ دو نکی رو میں میں جو کچھ قرآن حدیث پڑھی بیٹھا وہ سارا یہ چیزوں کے خلاف آیا پڑا جا بیان چنگ میں اگلے دن ایک جگہ دیا شوجاب گناد خون لگا کڑا وہ آ کے بس نبی پاک آپ فرماؤ گے چڑھ دوساؤ دو, دو اے اے میرا محکو مین نبی پاک بولتے جھوٹ کہ ہزر یہ فرما گے چ ہزور اسے کوڑ تھے ہزور نے فرمایا من کا با لئے ببا مکا دوں گیا میرے جان بوجھ کے نہیں تچ بولے تو مین قرآن چو حدیش کھ کے بخا حضور فرمان کے کیوں چھڑ گئے کیوں بئی مانو پور مار مار کے تباہ وقت اور پھر اللہ رسول دے بہتان تراشی خیر یہ بھی دل دانت پین دی ایک مثال تو سجنا پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارک کی تفسیر پوری وضاحت نال فرمائی بنی اسرائیل دے کے دی قوم برائیاں چ پئی روکیا نہ رکے تو کٹھے بہنا شروع ہو گیا کٹے پینا شروع ہو گیا کٹے کھانا شروع ہو گیا ہاں جی بیٹھے نے وے برائی ہو رہی ہے بچے لال بیٹھے حضرت ہو رہی ہے پیر بھی بیٹھے نے جو جڑا مردی ہوں کوئی اگیز نہ رہی سوائے شکلان تو دل دل دل اللہ جو آیا نہ لانت پا چی ان کے اس لانت دا نتیجہ یہ نکلیا مولا دے مولا فارمی چوچ سانو نجات سے دے सा गुना भारी ने मौला बचा सकते बहान हां सामने झूठ का ड्रामा लगा होगा ना बगैरती का कोई ड्रामा लगा होगा फिर यह आखनी बचारे तरबीत जो ही पाई खी خراب نہ کرو انسانیت نال بو جی تکلیف ہوں سٹ وجدے تو اٹھ کے نکل جائے کو مگر تو, تو سان برباد کرو تبج نال بولو سبح تو سجنا پاک نبی سرور نے فرمایا اللہ تعالی ان دل ایک کر ہر دلوں میں نہ کران نفرت رہی نہ وہ جڑے آلم کرونا عوام سب ہو گئے پھر اللہ تعالی لانت پوائی داو دلے سلام بدوا دیتی تانت پائی کوئی باندر کی شکل بنے کنریرا کی شکل بنے سب یا میرے پاس نبی سرور ای گل کی پچھلی قوم لائی ہوئی سی ہوں اگلا خطاب نبی اپنی قوم فرمایا سرکار اٹھ کے بہ گئے تھی تو تُو اٹھ کے جاگ کے اللہ دے رسول عوش اٹھ کے بہ گئے جبکہ پہلوں ٹیک لائی ہوئی سی فقال اللہ ولدی نفسی بے دئی نہ کرسم اس ہاتھ میری جان و نب سی بے جدی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اکثر اپنے خطابات مبارک دکرا دہرا سن قسم اس دات چ میری جان کیوں دوہران دے سن اس واسطے کہ بندہ اپنی جان خوف دی وجہ حق نہیں آخد مار جن راضی کرنے نبی پاک صلاح تعالی علیہ وسلم بندہ نفسی پہ ہی بار بار فرما سن جات میری جان اس واسطے فرما سن کہ میرا یقین کہ میری جان صرف اللہ کے قبضے اٹھ سکتا کوئی ہور میری جان نہیں کٹ سکتا اس واسطے محمد نے اپنی جان کا کسی چو خطرہ نہیں لہذا گا جی رب کا پیغام آئے گا محمد اوہی سنا چھوڑے گا توجہ تبج آ سبحان اللہ اور ویسے بزرگ لوگ بھی فرمے ایک تما ایک خوف بندیا ہوا بندہ حق نہیں آخ سکتا ہاں کوئی ایک چاہ دی پیالی دی لالچ ہوا کسی تین چاہ دی پیالی کی دی لالچ کے گل نہیں کرتا ایک دی پیالی دی لالچ بزرگ فرمانے جدوں امید رب نہ خوف بھی رب کا پھر بندہ نبیا دی وراثت دا صحیح حق ادا کر رسول دا جڑا نا. او دا حق بنتا وہ بھی اپنی قوم نو بار بار ایکی رکھے سننے والی میلو تک کوئی ڈر خوف نہیں میں رب دا ڈر فکرا دہرا رہے تاکہ اگلیا نو کن ہوں رہے تو ڈرنا نہیں گل سچی کر جانی نبی پاک بار, بار بولن اندر. تیس فکرے کے سنت باہن کو لاز پہ ایسا تو کدی مکرا تو سنیا جی تقریر چنا آخیا ہو میں تھے تو نہیں ڈرتا میں کھری گل کر جاگا میری جان اللہ کے قبضے میں کر جانگا گل کر دینا میں کر لگا جو کبھی آدمی انہیں ویخنا ہوں کہڑا کہڑا بیٹھا جیڑا بیٹھا انہا منہ نہ پڑھ لینا جیڑی گل سے ان خوش ہونا سلطان بہو او کا پیا ہوتا ادھرو میاں صاحب کا پیا ہوتا جی ادھر فلانے کا پیا ہوتا وہ پھر اسی پاس وہ پیسے سٹی جان گے جب ویچے گا پیسے مک گیا شیرنا یہ سچی بولیا جی اور بلکہ میں تو ہوں ازمائی پھرنا بھائی مقرر تقریر ار کرتے رہتے جر پیسے پہ جدو پیسے مک جان واخر ہوئے تو تے مراد نٹ ہاں جی موت خوصرے نہیں ہوں وہ ہوں جنہ چر اتو روپیے کھٹتے رہ شای کی نچتے رہے جدرو پیسے بند ادھر وارث نبی پر روپیہ کچھ ستے نہ سکتے اور یار کی گل سنا ہی جان گے توجہ بولو اللہ سجنا سدکے جا میرے پاس نبی ابو دی روایت الفاظ مطلب سوچ دے جے انج نہیں ولہ اللہ قسم لا لامر ان بالمعروف نیکی دا ضرورہ رکھا جے والا تنہا انہ ان برائی تو ضرور روک کیا جائے والا تا خود انا یا میں ظالم دھ ضرور نہ لیا جی ظالم دت ضرور نہ لیا والا تاتر نہ لک اتراؤ ان مروڑ کے حق دے لہ آیا جی والا تر ال ہق کسراؤن حق دے اتے چلن کا پا بند کر چڑیا جی ملا ہو باغ کو ملا با میری امت امت, امت حکومت نو نبی سردار فرما رہے ہیں پھر یہ ہونا اللہ تے دل بھی ایک کر دے گا یدر بن ہوتے کلو بے بادے دل بھی ایک کر دے گا سما نم کما لا ہم پھر اللہ ان لانت پا چھوڑے گا جی بنی اسرائیل لانت پائی سی اانت پھر تاری سجنا میرے پاک نبی سرکار کا فرمان بدل نہیں آسمان تھلے زمین جا سکتی مگر اے حدیث پاک کے آیات کدی سنیاں جی ہے اچھا 15 پندرہ پندرہ بھی ہزار دتی یہ نہیں بیان ہویا نور خدا کا چلانت پہ یہ بیان ہوں نا متدی نا مقصیا کیا یہ تو چاہیے پہ بک دے نیڑے گئے ہاں نیڑے گئے پا آیاتاں آیات کبھی سنیا نہیں اچھا تندرہ پندرہ بھی ہزار یہ نئی بیان ہویا نور خدا دلانت پہ یہ بیان ہوں نا متدی نا مکسمی آ نیڑے گئے بنی اسرائیل لما ہالات نبی سرور فرمایا جدو بنی اسرائیل ہلاک ہوئے اور لانتا پیا ان گزارا کسیا مطلب نہ واقع نتیجہ کھڈنا نہ احکام بیان کرنے نہ برائی دے خلاف بولنا نہ صرف قصہ پیا بیان فلانے کا فلانے اہ حالا بنیا حلاقت ساڈے جو مقدر آئیے اجھا بھی کسیا دو رکلیا مکر پہلو ممبر دلن لگ ہے انہوں کن چاق دجا کلبی کے بال والا کسا سنا اج فلانا کسا سنا بھی جی کسے تو ہٹ کے تین کی گل جان کرے پھر متے سے وٹ پی جر بھی مروڑ پھرنا پ ہر لگ پہ وہ بھی نام مراد لگے کھڑے نے لگا رہ سجنا یہ ہلاکت دل سنا کام کیا تاریخ بھی انہوں کے کام پہ کرنے میرے پاک نبی سر اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیتی کا ضرور آخیا جی بدی ضرور روکا جی لالم دیا ہک تلن کا انہوں بند چک لیا نہیں تے پھر رب دل بھی ایک چکرے گا جی انہوں نے لانت پائی تھیے میں. تو تے تھی مطلب یہاں جو مرضی کریں گے سارے تانت پیسہ دور فرمانے جیسے پی تھی کوڈے وہ پہ جانی ہے ہر ساڈا کوڑ چلے گا یا نبی اچھ چلے گا بول بولو جانا لڑنا تے نال لڑو، میرے نال, نال لڑو میں صرف بیان کرنا چاہتا بات, بات, بات, بات. ٹھیک ہے معلوم ہوا جو سنیا سمجھ نہیں لگی سبحال یہ کوئی دے دراصیاں کا مذہب نہیں ہاں جی بکر دراسی آ آواز جو جڑ گئی جو ایک بکر دی آواز نہیں آتی ساڈا مذہب جا خوب آواز پتہ نہیں پوتے کی آئیے کہڑی بلان کی آئیے کتوں آئیے کوئی سر سمجھ پہ سچ وہی خدا ہے मेरे बाप नबी फरमा जाओ कित गल कर समझो गल कर अब कौमे बंदे, बंदे मुंह लफल खलोता किसी नजना हर किसी अपनी कबरे जाने मौली जी तू अपनी कबरे पैण उन्हें अपनी कबरे पैण है मैं अपनी कबरे पैण छे کسی نج آخ آپ سنبھال دوجے نو آخر لوڑ ہی کوئی نہیں آدھے ہوں نہ بولے جی کوئی روکے چاہ مولوی صاحب کسی نولہ توفیق دتی ہے چاہ برائی تو روک مولوی صاحب نہ تم یہ کو لینا کیے نہیں اچھا ہوں ایک پاس یہ کسی نوج نہ کمرے پینے چھو پرے دوسرے پاسے نبی کا فرمان فرمایا ظالم دا تھڈو ہاتھ نپ لاؤ ہاتھ جگا لگا رہے قدم نکا رہے ہاں تے بندہ اپنی اپنی کمرے پہنا ہے ایمان دس یہ امت نبی مقابلے میں آ گی آخ ہاتھ تے توکو مروڑ تے تلاؤ میرے تاں پاک حسین نے کوشش کی مروڑ چلا بولو بولو بولو بولو سبحان اللہ ہوں نبی پاک دا فرمان مننا کہ اج دی سچا ک कबर अपनी अपनी बाकी हर किसी अपनी कबरे पैना वजना पर जिन्हें अल्लाज बुराईया तो रोकने करना उन्हें अपनी कबर खराब करनी करके फर्ज पूरा करना पदके जावा मेरा पीर पठान तो सुनी सुना इे मदरसेब इलम बैठे होदरसिया तालिब इलम बैठे होलिब इलम बैठे हो जिना इल्म दी तलब कीती की बैठे होने बैठे हो सजना एक गल मैं समझा सुना देना मेरा पीर पठान तो बला आलम खाजा पीर मेह अली शाह सरकार दे मुशद का अगो मुर्शद पीर पठान तो खाजा सुलेहमान का मोहम्मद रहमद کوٹ مچھن شریف والے دے مدرسے دے اندر شگرد سن کدوری شریف پڑھتے سن کدوری شریف پڑھتے سن کالے پڑھ بل سن نبی پاک دا جو فرمان شریعت پڑھتے سن دے چلن والے غیرت والے سن آپ سرکار کدوری دا سبق پڑھ رہے ہیں خبر پاپ نت لگا بازار خسرا پہ نچتا خسرا تو اسے ان کا بڑا انوکھا لگتا سی جو ٹاواں کدی کسے بندے دے سی تے خیر ہر گھر ہی خرا پہ نچتا ہے میرے پاک مرشد پاک تو اس میں سرکار نے جدو یہ خبر سنی سرکار سبق اوتے چڑ دتا کنچی نپ لیچی کچی نپی جڑ جتی شریف نہیں پائی بازار اتنا سگا दरवेश बदार बंदे कट्ठे हुए खड़े नहीं खुसरे खुसरे वेखन बैने खुसरे खुसरा नचता है प्यादे वेखते क्योंकि सियाने आते हैं जिन से जिन सरमैल होंगी है बाल बाजा उठते हैं कां कावान उठते बुलबलों बुलबलों उठदिया ने बुल बुल कभी बाल का उठते कां बाद खुसर वाल मायल, वाल मायल कंजर होदके जावा मेरा मुर्श पाद तो उसमें सरकार जदों कैची ला के गायल बंद चीरिया फाड़ के खुसरा नचता सी प्य भी जाद्या गुट नप लई गुट नप के सरकार ने कैची जो मारी कन भी कु छड़े वे गुत भी आज छी खुतरे वेख्या नक गया बंदे बड़े दीज शर्म वाले दलों चले उन्होंने आलमा दी शर्म जरूर हों महान होंसी पता सी ए रब सोने के काश में سجڑا سدکے جا سارے نس گئے کن بھیر لیا گیتر پر سدکے جا اے جدید جدید طالب نہیں سی جدید ہوں انہیں آ ٹوپی لا کے جیب اج بجا کے نال کھلو رانا را جہی کو رکھی بھی ہونی سی تو ان پشانے ایک ولی اللہ دے مدرسے کا پرویش فکیر سکیر آلم ہو تے سنگت بانا مڑ گیرت بن جا ممبا وہ بن جبی کا سہی وارس ہوا جناب ایمانجنا غیرت عمل ہو رہا ظالم نو ہاتھ نہ پلو مروڑ کے حق پہ چلا دے تلا دسل چختی ہے لیکن وہ نرمی کیوں اس واسطے کہ اس سختی ویخن والے بھی بچ گئے خوسرے بھی سبق مل گیا دو سخت بچے جنا دکھا چاہتے نرمی ہوئے دی <تصفح> مثال دینا بھی سامنے خو سامنے سامنے وہ بندہ ایک ہے دھکے نال پچھو ایک تھپڑ مار کے پچھو کپڑوں کچ کے سٹ ہے اس وی سختی حقیقت مہربانی جی وہ آختی آگا چلو بننا سی ہوں ایک تھپڑ تو کھا بیٹھا ہے پر اگ تو بچ گیا انجنا بدھو مہاتما ہے جا اللہ تعالی دے شریعت راضم نہ سمجھے سمجھے دی شریعت بڑی پخت ہے تو بد پخت نہ تو سدکے جا پاک نبی سرور نے فرمایا ہاتھ دے نپ لیا جے تے مروڑ کے لیا جے تے چلن دا پابند ورنہ دل اکلا کر دے گا جانت جی پائی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو گل سان آن والے وقت کی دسی مطلب یہ نہیں کہ تسا خود کرن لگ پیا جی میں آج کل دنیا جہل دنیا سمجھتی ہے صحیح وہ سی جب سرکار نے جو فرمایا تو مجھے کرنا ہی پینا وہ تو ہونا ہی ہونا ہی. اللہ دے سرکار جو فرمایا ان مطلب کہ یہ کہ میں خبردار کیا کرنا تسان بچیا وہ مطلب نہیں کہ تھی آپ ہی بڑ جائے گا اچھا ہوں سجنا اس حدیث تے حدیش ان آیاتوں کے مسئلہ سمجھایا گیا کہ برائیاں تو بنی اسرائیل نہ تے کھانا پینا تے بہنا کٹھا شروع ہویا ہوا لانت پئی دل ایک ہو گئے لانت پی بدوا دیا نبیاں برباد ہوئے تے پھر اس حد تک ان دل سخت ہو گئے جو حق انا نا ہی نہیں لے تھی جو ستر ستر نبی بہار قتل کربیاں چڈو جدو سمبیا پاک دیواری آئی وہ جو چانت پئی سی پڑھتے سن کے نبی سچے نے. اے ہوئی نے یہ ہوئی شفت نے اتے نبی شفتوں نے آدھے گئے لہر دیتی تھوڑے دیں بلکہ جمدیا جمدیا نبی حال اران سے نہیں فرمایا بنی اسرائیل نے ان کے ملوڈیا تک پیران خنزیر نے دسیات آو... بنی اسرائیل چودھری نواب تھی آو... سرداری آو... گئی اج نوی آخر کمان آو... پیدا ہو گیا جی الان آو... کر کے دسیا آو... دس کا مطلب یہ اٹھو پیچھا آو... کرو حضور پاک سرکار نو اما حلیمان دے ہاتھ مبارک لچوں کوشش کی تی یہودیاں نے آپ نو شہید کرن دی او سلے جب کے پتے جو اللہ دا حبیب ہے لیکن خدا جب دین لیتا ہے اکل بھی نبی خدائی سارا شان آیا دین پھیل کے رانا تو مارن کی کوشش ہی کرتے مار سکے گا بولو چل سب اللہ وہ سد کے جاوا میرے پاک نبی سرس اللہ تعالی وسلم سرکار کے فرمان کی روشنی کے اندر سجنا پہلی قوم تاریخ جو سنا ہے سن سڈے تقت آیا ساڈے تقت آیا سادے حالات کدلے ہوں توجہ کردیش کی روشنی اچ مسلا سمجھا لگا دور آیا یہودسائی نے رل کے پوری دنیا دے مسلمانوں دے اندر اپنی تہذیب تعلیم نو ناڑ دیاں پوریاں کوششاں کی نواں نواں ماحول اٹھیا برائی ان ساڈے آمنیا شروع ہوئی تعلیم دے ذریعے برابر ہون لگی قوم ان تالیم آئی آلما شروع شروع روکیا امام احمد رضا وگیا بڑا منع کیتا پھر مہر علی شاہ ورگیا منع کیتا میاں شیر ربانی وگیا منع کیتا کتاباں بھری پہ جی، کتاباں بھریاں فتح رضویہ پڑھو خطبات شیر ربانی پڑھو ویر مہرے والی شاہرکار نے صاف لفظ منی حالات کتاب جیڑی لکھی ہوئی ہے ان اس کتاب پڑھ کے بے لوگ دسیا کہ بےدینی طوفان پیاؤں بئیمانی کا طوفان پیا نہ جایا جے نہ جایا جے ان منع کا مرکی نام بات آئی وہ جی بنی اسرائیل نے آلما پیڑا روکا سی پر نہ آئے او جڑے روکنے والے سن وہ ٹر گئے اگلے نسل تیار ہوں گئی اگلے آئے ملا پیڑ انہاں آخر وا یارو چڈو کی ایو روکنا کی کرنا روک کے بے مذاق زندگی گزاری ہن لڑ جائیے چنگے رل جائیے چنگا گھر دیکھ کے جڑی تعلیم یہودی تہذیب جیڑی برائیاں دا سمندر بے دا سمندر کوفر کا سمندر تہذیب طریقہ आख्या जिंदगी गुजारनी है कि चर रोक कौन रुकती रुकती कोई नहीं पिछले जो रोकते रहे आख्या नहीं रुकी साख्या रुक की रोकणगे उन्होंने रोखना अगलिया बंद चाता है अगले आप ही पै गया उन्होंने अपने पुत्रांख्या छो पर इज्जत लै लो इज्जत लो तरक्की ला लो तरक्की ला लो इज्जत ला लो तरक्की ला लो असा एवं बह बह के चटाइया ने सुथना खसा बैठे सामू पुछते ही कोई नहीं आओ मेरे पुत्रो तुसा शरीक हो जाओ मुफ्ती में छाल मार दी पीर में छाल मार सजना सारे ने छाल मारनिया शुरू कर दियां अच नतीजा निकलिया दिल एक हो गए मैफल रल के खा पीना हो गया बहना हो गया मरूठा एक हो गई हाजी जिथे फोटो मुला बैठे ने सारे बैठे ने हाजी दाड़ी पीं परवाह कोई नीचे बैठे ने खुश हो बैठे ने ठीक है रोकना कोई नी टीवी चकला पे चलता बस पे चलती है जो मर ठीक है जनाब कोई नी फा पेपरदा पे जाने ने मुला अपनी धीवी तोरी खड़ा पीर भी तोरी खड़ावे अपने आप छड़ा की आखे दीए चल चल चल शबश क्यों आख नहीं पा हालात बदल गया वाकया नवा बन गया हा बस बस बस फिर छाल मारो कंध आप लिबड़ गए जो लिबड़े तिल एक हो गए दिल एक हो गए अब मुला बुराई बुराई समझते नहीं अव बुराई बुराई नहीं समझती कसम खुदा کرے تاری بوام کرے وہی تاری پیر کرے مینو سمجھ لگتی زبان ایک ہو گئی یہ ہالانکہ کدی بالکل کال کی بولی ایک ہوئی ہوئی بولو سبحان اللہ کیوں بھائی گل سمجھ آ رہی نہیں دل ایک ہو گئے اج ملا نو پوچھو سی ٹی وی تو بغیر گزارا نہیں جدید دور ہے اب کیا کرو بھائی خبریں نہیں تو دیکھ رہی ہوتی ہیں قرآن نہیں تو آتا ہے اچھا بک مارے حکومت اے ہوئی بک مارے عوام اے ہوئی بک مارے بڑا اے ہوئی بک مارے پیرت اے ہوئی بک مارے بش مینو سمجھ نہیں لگتی ہے بولی رل کیں گئی دی. اکبر آبادی اخیر بول پیا اکبر سید اکبر حسین الزی رحمت اللہ علیہ بول کر انہیں کیا میری داڑھی کو دیکھ کر وہ بت انکار پیارتا ہے لیکن جب دل دکھاتا ہوں تو فورن مان جاتا ہے ہوں <تصوح> <تصوح> کی کئی دہیا تے انگریز تے ویگ کے نا اگریز سے اگریزی طبقہڑی ویک کے نفرت کھانے تھی سڈے نہیں چل سکتا جدوں وہ داڑی والا دل آ کے کڈ کے نا آندنے ہو سرویا ویكے اندر تو کوئی حال ہے آج بیٹھو سارے سارا, سارا. سارا, اوہو سارا, اوہو سارا, اوہو سارا اوہو. کر کے اس مولوی تاریف ہو جڑا كوفر برائی کے خلاف نہیں بولے گا آخن گے متدل مزاج ہے انتہا پسند نہیں ہے ماشاءاللہ عالم تو ایسے ہی ہونے چاہیے کوئی ہے نہ بولیا جی میں ستویں سمان دے اتنے ایک مخلوق وسطی میں اون جی. او اوطل اوطل اوطل دی گل کرنا تھوڑی نہیں پتہ کرنا جی باہر لوگ وہ ستویں دی گل ہے میں تھوڑی گل نہیں کر رہا میں نے لگا مول تو تھی کوئی مولوی مولوی تے ہے مولوی ہے صاحب مولوی ہے فلانا میں دیکھو نا ماشاءاللہ وہ نو کچھ نہیں آپ میں آیا ان کا مطلب یہ نکلیا جناب نزدیک عالم ہوے جو بے غیرتی ملو کفر <تصفح> <توا> دے, <تصفح> دے خلاف بولے او تزدیک آلم ہی نہیں او جی. نا. بولو بولو بولو ان اللہ اللہ ہر گل میری بجے گی جی کلاشن گولی بج گی پار دل تو پار کوڑ دل منے گا نہیں من رہا ایویں دن ہی ساڈا کلنڈر لاہوری جسمان تصدیق کرے جسمان بیٹھی دادی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے میں مثال دسا ادھر آیا سگیا پول تو سڑک پہ ادھر آئے اگے کھڑے نے ڈاکو ڈاکو کے ملازم ڈاکو چی آچی آ جی سٹھ روپیہ دو مہنو ہے میں کھی ہو جی منہ سے چلے ہیں تو پشاور جا روپیہ ساٹھ گی روٹ آؤٹ ہو کے آئے تین چار چلڑ کھلوتے تھا لفظ میں ادا کیا تھی آپ ساری دہلی چلڑ ہی آدھے نہیں آپھی پکل پا کے اپنے پترا ناری کوشش ہوں بھائی چھلڑ بن جائے ٹھیک مطلب چلڑ بناؤ چلو آخب سبحان اللہ خدا جبدیل لیتا ہے بھی چھین لیتا ہے قوم اپنی اولاد نلڑ بناؤ یہ ہوں پتہ نہیں بھی کیلے دا بناؤ جے अभी ताकि अबा रखे तिलकी चे लता सिर हेठां अबे जो केले के खिलर तैर आवेदा की हाल बन गए मैं हूं ओनू हुण अंप्यान मैं क्यों जी मौन साहब इन्हें देने पैणगे मैं क्या इस नौकरी ना सूर खा लो मैं मैं पुत्रों सच तुम प्यार ना इस, इस गोबरमेंट की नौकरी नालों सूर खाओ कु खाओ बिले खाओ चंगा हूं छिलन भी सुनंद मैनू आता जाके रिट कर हाई कोर्ट मैं क्या सही ओर रिट निकल जो गिदड़ जो खावे बगियाड़ू आखा हां गिदड़ गिदड़ जो लत्त वडे चक मारे ہوں بگیار آخ مہربانی کر کوئی فیصلہ لے کرتے نے نہ تی تی لکھ مارے میں انہوں ہی آخ گا کہ یہاں نو چھتی مولا اے سور ساڈے گھر پی گئے اچھا ہوں یہاں تو تنگ خدمت گزار سانو لے گئے مُرَادَ کرنا ہے اگر کوئی بندہ دا سردار بنے ہاں وا کوئی بند بندہ ہوکا نو آ کے آؤ میں پانچ پانچ ہزار تنخواہ داڈا دا دا کام صرف ڈاکے مار کے لیا کرو بس میں تنخواہ دینی ہے تو سر لوگوں کا سامان چک کے کھڑا دینا دسو جیزم بننگ ہو ملازم ہونخواہ لیں گے پہنے وہاں مجبور پابندی کر رہے انہوں نے بال نہیں نکلے لکھ دی لانت بال پالن سے بال پتلتے جے ڈاک وڈے ڈاکو سے ہزار دی تنخواہ لگ کے کوئی لوکاں کے جھگے لٹے مارے برابر کا ڈاکو ملازم نہیں آ سکنے حسینل یزید بڑی رب کی بارگاہ ملازم آ کے چھوٹ نہیں سکتے جو تسا ظالم ملازم نہیں پڑنا سی جن حسین مار میں جو بولیاں برائی کے خلاف وہ ٹیکس دے وڈے ظلم زیادتی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا شبرات حضور نے فرمایا بڑے بڑے گناگار بخشی نے لیکن ٹیکس کھانا نہیں بخشی مکاش آربی مکس نہیں اور میں جو اتر بولیا وہ مینو کی سمجھ کے بول بھی چنگا سچی بولی جڑا اتوں لگے سر میں اپنا پتر بھی لاؤں گا آبان کابے کا امام ہوا مول بھی جنتی انہاں فتوا دینا کہ نہیں دینا کرے سجنا ओ हालात बदले गंद आवन लगा जे रोकने टुरे गए अगली जिनस उन्होंने आख्या छोड़ो परे बॉलिया भी आख्या छ्डो परे भीर भी आख्या छ्डो परे اپنی رن بھی کلار دیتی جیتے جتے چاہتے تھے یہولی جانے تھے خلار دیتی دیا رنگ جناب جی یہ حالات ویکھے نے مولبیاں پیران بنے کہ وہ جناب جی ایک کنجری کا نام ہے تاننا ہونا میرے زیادہ چوکھا جانے گا نا پیر دان سمینا شبحلہ اس پکیج نےد واہ بھائی واہ آ گیا کدی کنجر بننا عیب سی کجی پیر اپنی دھی دارا بلا ہو کلو وہ رب تے دل ما ایک کر دے گا رلیا دل ایک ہو گئے کی نہیں ہوئے یہودی آخیا دیا کلارو ووٹان سے ملوڈیا بھی کلاریاں قاضی صاحب دی تھی صاحبہ کھلوتی نہیں اچھا وقت جنیاں جنیا ہی کلوتی سارا ہو گئی ہاں جی کامیاب مرے پتا نہیں تو توں کہ نفن لگ پیا جنیا کلوتی سن دی االگڑ کھلوتی ہاں جی میں گیا شالامار باغ لاہور اتے فوٹو لگی کھڑی کڑی سال دی کانگڑ دی رت بڑھی تے تال لگام اتو لکھیا کھڑا امیدوار وہ میں خیالہ پتا نہیں قدوا ہوئے کدو آسی سال امیدوار وہ نت پہ مجنا کندا کندا رونا رواں کندر رواں اپنے مجھ سے گوش اپنے گان بنا خوشی میں زہر حل کو کبھی کہے سید بھی کھلور ہے एक मैं एक फजादा चिष्टियाओ मैं बन गया वा मैं बन गया वा मेरी इज्जत हो गई है। मेरी इज्जत बन गई है। मैं क्या पी रहा वह पी रहा अपना ईमान अकल जो गवाब इच्छा इनू इज्जत पर समझना अख जो तेरी वेखण आी पापा इज्जत पर समझना میں آخیا تھیا چوڑے کا ووٹ ووٹ برابر ایک چوڑا ایک تم میں آخر دو چوڑے ہو جان تیری چھٹی ہاں میں ڈب مار آپ چوڑے پر بنا جی خون تیرا سی تر خون درابر تو خدا ہی نہیں تھی وہ سدڑی اپنے آپ مکا بیٹھے چوڑے خوش ہو وہ پیرا جدو ووٹ لے آر جانا چوڑے میں آیا کھڑا خیر پا نہیں جانا تہن پتہ نہیں کنڈا پتر ہاں چوڑے کبھی جاننا ہے پاؤڈر جہاز کو خیر پا چاہیے تتا نہیں پوتر ہے تر دربار سے کبھی بعد شارے سنج نہیں سنائی अज टकेके चूहे के बूहे दरुड़ फिरना हाल इज्जत बड़ा ही फिरना वह अकल जुना रही मालूम हो या दिल एक हो गए यूदी का जिम्मे दिल आंती दिल आंती बन गए हज इ तमीज रही बुराई की नेकी दा हथ की ना सच की पछाड़ कोई ना रही इज्जत बेजती का मानने का पता ही ना रहा दिल चला न तो बजक दिल हो गया ना सुने सदो पहा छुराई नेकी तमीज ही ना रही अच्छाई पति की तमीज भी ना بے بولے غلامی میں جاتا وہ تو شیر وہ توانا تو تص دے ہو نا ترانہ بلکہ ترہ سننا کی طرح ساز بھی آوے نا سا خالی جاجر کدی خدا کے اگوں نہیں نا کھلوتا وہ اتنے سات ہاتھ مار کے طرح کے احترام بیٹھ کھڑے ہوئے پر کلام نہیں سنایا گیا رگڑے پٹے یہ سکول دگڑے حفیظ جا لری پٹے نے کر کے بچارے دی قبر دے یادگار پاکستان دو بنی بنی ہے نا پوچھ دے پونی بھائی اتنے کوئی ہے کہ نہیں کوئی اوت نہیں کھلوتا کھلوتا اچھا فرماندہ ہے بشر گلامی میں غلامی میں غیران دی غلام تب جی فرمائی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 मैनु एक आंधे चिश्ती आओ पाकिस्तान तो अंग्रेजों के दे कब्जे में मैं क्या तू मुल्कू रोना है, मैं बंद रोना इंथे बंदा ही बंदा को नहीं रेह इन की तन मन अपने नहीं रहे इकबाल आता है व जो गैर के अगे झुकना न अपना रहा है ना मन अपना रहा है पर सदेन लगे لانت دل او اوے سرکار تو فردا کیا دل کام کرو گے تو میں ہونا چاہیے لانت پہ جانی چاہیے جو نتیجہ نکلے برائی نیکی تو نیکی برائی موٹی جی مثال داڑی نیکی سمجھ کے منا برائی سمجھ برائی سمجھ کے اچھا مطلب ہے کہ جا نائی دھا روپیے دیں جے اسی واسطے دن دے جی آل ہے دس روپئے ترائی کی سب یہ ہے تو سارے برائی کی دسو مینو مین سمجھاؤ فلسفا سمجھاؤں میں جی برائی سمجھتے ہاں تو برائی مارنا چاہیے लित्र ला लें औतरी दे आ, बुराई की मालूम हो लानत पै गई दिल इंज बुराई नेकी पिछम जी नहीं बोलो बोलो ओ। اچھا رنا کپڑے تو باہر پردیاں تو باہر ہر پاس رول دفتر ہیں سمجھتے ہیں ترقی بول بول بولو ترقی یہ ہو گئی ترقی یہ برائی سمجھ دے ترقی سمجھ گیا برائی کو ترقی سمجھا جائے رشوت ن سمجھا رشوت لین پتا وہ سی سان نہیں دین سچی بولو چا پانی مینو تو یہ کہا کچہری سدر آج سدر بڑی پرانی گل رمضان کا میں نا مول صاحب کام تو ہو گیا پر جناب پتا رمضان دا مہینہ میں کیا جناب حکم کرو بھی رمضان دا مہینہ میں کر سانو افطاری نہیں دینی رشوت افتاری چا پانی اچھا سود نمجنے سود نافٹ بادشاہ فلانے کروڑ روپیہ رکھے ہوگا جی پرافٹ آئی جان پرافٹ آئی جان سود کی ہو گیا پرافٹ پینٹ شرٹ بھی ترقی نہیں رشوت سود گنا نے کوفر کا قانون چلا تھڈو کوفر انہ حامی بننا کفر اندر پوری قوم دی کوشش ہوں مولبیا کی کوشش لگ جائے گی نہیں مدرسے دیوبندی وفاقل مدارس بریلویاں مدارس دوش لگی جا جائیے میں اچھا آخر گے کی ویسے جا گے گل کر لگ گئے گا. وہ گل کر چنگی بڑی تنخواہ لگی وہ انتہا پسند موڑ اس واسطے من چپ ہی رہنا پڑنا ادھر اسلام آباد جان گے اسلام آباد وہ جن اندر اسلام آباد ہے نا اتے اتلے سپیکر بانگ نہیں ہوتی اتلے سپیکر اللہ دا اعلان اتلے سپیکر چ نہیں ہوں مسیت کے سپیکر لگے ہوئے وہ چار دیواری دے کے وواز رانی اللہ اکبر دی باہر نہیں جا سکتی جو سکھ بیٹھے یار کیوں نہیں جے باہر مسلمان بیٹھے تو باہر سدنا میں مثال دینا ہیں کچہری کچہری جڑا کوٹ چاکر کلاریا ہوں وہ آواز مارد یا باہ اچھا یہ اگریزی کوٹ سدنا جا ہو جائے مولا دیاجری کرانی ہوجہ نہیں سنبھائی ہوں جڑے ملان اوے لگے کھڑے نے وہ بھی تو لگے ن نہیں کیوں لگے وہ سی جا گے کوئی بولیں گے لانتی بول تو نہیں بولن دے اللہ میرے راب میرے میں روحی لانچ پی گئی دل ایک ہو گئے میرا فوج چھڈ کے آ گیا میری مولوی نماز پڑھائی نماز پڑھا افسر آیا پڑھا نماز پڑھا کے فارغ ہوا میں آخیا مول صاحب آرسن سے مسئلہ سنیا بھی جرا ایک واری نماز پڑھا لو تو نہیں پڑھا نہیں پڑھا سنا خدا وڈا مہول بھی تین پتا ہے فوج اتنے سانو چار آخر چار تو یہ رکھنا جو چاہیے وہ کیجیے بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوا اسلام کیجیے ہاں جی جینما بنتا ہے پا کیوں کیا بنتا ہے, پیار؟ پیار ہے لوگوں کا دل خوش کر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں تفریح پیش کرنا چاہتے ہیں نہ اسلام لوگ کھولنا چکلا پہ ہے تو نہ کیے خدمت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کا دل خوش ہوگا ہے بولو بولو اچھا ہوں سجڑوں ایمان دسو کہ کوفر قانون اندرشوت نامی لئی تا بھی لگنا چرام حرام حرام کا فتوا ہے فتوا تو ہوں لگے گا چوبے گا क्योंकि सामू दाल ते खीर फतवे चंगे लगते हैं जो चुननी जो हूं इनका फतवा सामू हूं चुभना है फत्वा था नून इमाम अहमद अलाब बरेलवी पूछा गया कचहरिया दियां नौकरियां जायजने के नहीं امام احمد رضا نے فرمایا خلاف فیصلہ کو ادھر ایک بندہ ایک بندہ بڑا ایماندار ہے انہیں کدی کسی پائی دھیلا ایک پاس نہیں لیکن وہ ایسے دکاندار دا ملازم بنتا ہے جس دکاندار نے تے وٹے کھوٹے رکھے نے وہ کنڈے وٹے کھوٹے سوا تولتا ہے ہن میں تو پوچھنا وہ بندہ ایماندار رہے گا جا جی بئیمان بنے گا روپیہ کال کا دان ہی نہیں ایک بئیمان توجہ نہیں فرمائی میں توجہ نال بولو سبحان اللہ گل توجہ کرو کس درجے گل کوئی ہاں. مردے جگا گل ہے کوئی عام تھوڑی ہاں یہ تو مردوں نو جان پاؤ والی گلا ہوں سجڑوں کنڈا وٹا خوٹا سوا تول کے دے گا کہ کی بن جائے گا دو ملک کا قانون جہا ہے یہ کھوٹا یا خرا ہے کیوں کھوٹا بولو اگریز ایس کانون دے اندر مجرم ملزم کو ملزم کو جرم منونا ہو جرم آبت کرنا ہو کٹمار یہ نا جس کو کہتے ہیں جی دس دن کا ریمانڈ لے لیا گیا پانچ پانچ دن ساؤن نہیں دینا دہ دہ دن سو نہیں دینا نو کھچنے میں رولر میں جنہیں نہیں جرم پیتا ہوں, دا ہوں دا جی میں میں مارے سارے میں مارے क्यों जान छुड़ाव जेल भवान इसलानतों चंगा करके सजनों जेलांजहत्ीसद बंद बेगुनाह क्यों अफसर लगा लग पैसा उन्हें बंदे फड़ा लेने मारन आे होर सन फड़ीचण आर ने اگل کو لکھوا لیا منوا جی لیا سارا کچھ وہاں دسو جا لگ جدر لگ گیا میری گل سمجھا نہیں مثال طور پولیس لگ گیا وہ چی کسی کو رشوت لین گئی لیکن یہ جہٹ مارتے زلم نے جدو آڈر آنا اس کرنا ہے کہ نہیں پورا کرنا ہے کہ نہیں ایڈا وا ظلم جو پیا کرے گا حاجی سناؤ پاک سرکار دی شریعت دے اندر ملزم نجرم بنا ہے طریقہ ہی نہیں जुर्म साबित करने का नहीं रखे गया सब हरा नबी बाग सरकार की शरीय अंदर या करार करे आपने कसम उठावे अगला या गवाह पेश करे कसम उठावे या अगला गवाह पेश करे हथे रंगे हथ फल लिता जाए होर कोई तरीका नबी दरीयत रखे ही नहीं बड़े बड़े बड़े बड़े बंदे जिन्हें खां सामने अफसर लिया अफसर लिया मैं जगावागा कुटांगा सारा खोजना मनी खड़ा हो हाजी हर जुर्म नहीं किया जरा आप मनी खड़ा होगा नाम हम कसम खुदा भी करके अल इस निजाम के अंदर शामिल होने आवाम का बंदा बंदा भी कोशिश करता वि जावा भावे रिश्वत नहीं खाएगा तभी वापति हरा कुछ चक्कर देख चक्कर दे नजायज चक्कर दे जहनम दबा बनता बन गई रब की मखलूक का बन दी बन हाजी मुला कोशिश मैं बड़ा मुला मदरसा मदरसिया चढ़ी जाते हैं फौज बड़ी जाते हैं वो कसम खुदा दी कराए यूदिया के ताबे ने मुला लगा पीर लगे जाते सारे में लड़े जाते नेता यहूंदी ने के रहने कभी यूदी के खिलाफ चल नहीं सदे जे चलन के स एक ही क्यों ऐसा हो जाए अला सुनेला चलना नीए तिल एक हो गए फिर भी यह पसंद करे मेरा निलाम चले हूं मुसला भी पसंद करे उनका निजाम चले मैं भी बिच जावा मुला पीर घर मेरे कोई बुराई बुराई नहीं रही ने बुराई नेकी समझन लग पाया नेकी बुराई समझन लग पाया حالات بدل گئے نبی پاک سرکار دا فرمانے والی شان وہ سو سچا بنیاد دے جی لانت پا چکی معلوم ہوا خدا رکھا نہیں سد پہ ساڈے دل ایک ہو گئے لانت پی اللہ کے آزاد لائن لگ گئی ہوں آن نبی پاٹ سکار کو روشنیاں دیا حدیث سنا کے دسا جب مسلمان دا دھڑ کے برائی کروکا کام چڑ دیں گے اللہ سونا من سمن اللہ با فسا دے گا وہ میرے رب میرے رب آداب جو گلے کوئی ہے کوئی آدھا رحمت کو امتحان کو ڈٹ کر مقابلہ کریں گے دے رباب نو شہادت میم آشکی شہادت ہے دعا کرنا چھٹی کو لیا تاکہ شہید ہو دیں اللہ جاؤ بدلا شہادت کی دعا ہے تو میں سمجھنا میرے پاک حسین حسین عذاب نہیں حسین شہید نہیں تسان سارے میرے حق اندر دعا کرو میں امین گا اللہ مینو حسین پاک بہت چلے میں آکھاں گا امین ٹھیک ہے جی زلزلے مرن والے شہید نے شہادت میں دعا کرنا کیوں سب کیوں, کر گئے؟ کیوں نا نا نا عذاب نہیں. Oh, نہیں نہیں ہاں سن. ہاں میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم بابل امر بل ماروف مشکان شریف کا دجی فصل کی پہلی حدیث حضرت, حضرت فروت کرتے ان لبی اسلام سلم قال وبی نفسی بے ادی لتا مرنا دل مارو لو رستی بول میرے پاپ نبی نے فرمایا نیکی درور آخیا جے کسما جی ہاتھ میری جانکی ضرور آخیا جے برائی تو ضرور روکا جے یا جلدی جلدی اللہ جلدی دا مطلب دنیا جلدی جلدی عذاب رب لے گا پھر دعا منگو گے تے قبول اداب بھی آیا بھی پین ایک نہیں کئی نے آپس تے قتل و قتلو دے عذاب وکھرے سوا سوا لاک بندہ سا کراچی مار گیا ہے نا یہ پٹھانے اے پختون اے پنجابی اے سندھی یہ مہاجر یہ آپس گا نہیں ویچ سکتا وہ ویچ سکتا مار مار کے تے لاشاں کٹرا سچ جنا دے نہیں آب نہیں تو اچھا پھر فرمایا دعا منگو گے تے قبول ہوں پی ہے میں سنی ایک آ چی دعا کر میں پتر دروازے بند ہوئے پہ جی نہیں کہ دعا منگو ہوں ایمان نال دسو اسلام آباد کے مرکز میں عالم صاحب ملک کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں نماز عید الفطر کے بعد پورے ملک میں ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی صدر صاحب پرویز صاحب فلانے صاحب دام بند نال کھلو کے نہیں لال کھلو کیا سلامتی کیا قبول ای ہوئی ہوئی جو تی لاک ایک پاس مار دیا گا سلامتی ہوئی ادھر دعو رگڑا تے گا پیا سلامتی آتے نے جو ملک دا چوتھا حصہ مک گیا کے ہر تھانے ہر بندہ پریشان ہے ایویں نہیں क्यों बी परेशानी दिन तिहाड़ तीन बजे डक के शुरू पूरे मुल्क कल मैं चढ़िया मूत्रवेद उसे जा रहा जलालपुर भट्टिया मूत्रवेद नहीं अपनी व्डी हां जी एन मैं ना कंजरवेद कंजरवेद उसे चढ़िया नहीं आ गया जनाब मूवी बड़ा मांगा میں تین بجے پورے کے شروع ہو جی پتا نہیں بن دیا باندرزی جاب ڈاکیا نہیں بن دے میں تو فلم چلا دیکھو ڈیو باشا ہے ڈیو من سے الا باہ نہیں تو نہ میں بہ سکنا بہ گیا تو گی وج گیا کیونکہ میری تو پہ جانے لڑائی اتنے باندھے بیبی وقت بیٹھ لیسمت کرسمت نونا شروع کر دینا کہ وقت والی کلی ایک اپنے پیو کی خدمت کرتی سیو در مرد کی خدمت کرتی سرد کے گھر ہوں تو ستر کی خدمت بھی کرنی ہے ہر کسی خلوٹ مار کے میں اٹھ اٹھ گھنٹے تان کھلو جوگی نہیں بچاری ترقی ہوتی ہے حقوق حق پورے مرد پانی پلا تیری کر لگی ہاتھ ٹوٹے ہوں سکھ بنجر بیٹا کافر وانسی بیٹھا ہر طرح کا بیٹھا ایک نہیں بیٹھا سب طرح بیٹھا پانی gef... آ رہی ہو کیوں میرے راب نہیں پی بال رحمت دا نام ہے لانت چلیے جی ہر کمیش مارکیٹ والے پروفیسر کو لگ رہی ہیں سنو سنو جیسے بندے اپنا ایمان پہچان نہ ہونا میرے گلیں سن کے سرے تو میں قسمیہ پیانا میرے سامنے حدیث کیوں میرا صرف پردا جو میں گل اپنی نہیں کرنی ہک سچی روای بہماند نے جس بندے من ہر رت جس بندے نیکی خوش لگے برائی رم لگے برائی نام مایا رت وجہ سوا دے فضل و کرم نال، جو پھر نام آیا جاننا تو من بولا بول تو جانا جا ہزار جا دنیا سننے والی بیچارے مارے گئے لٹائے گئے نہیں یہ لٹی چن والے مری چن والے ہاں ان سنایا نہیں گیا جو سنایا جانا نا اقبال میری فرماندہ مایوس نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کش ویران سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کش ویران سے ذرا نہ نمو بتی جلالپور بٹیاں سر دس اگلے پورے مقرر دی تقریر ہوئی بڑے فریلا مکر ڈیڑھ سو بندہ بہت رات کو شرافت جٹان سننے کا سوال صرف فارمی سوچے جڑے ن فارمی سوچے جڑے بہتے پکے فارمی سوچے بن گئے وہ صرف یہاں گلوں کو ہار چاند जना खाली मोहमेनो नहीं जरा उ कलमा च पड़े मोहमेनो भी जो कलमा दिल च बैठा हो ایک کلمہ پڑھنا ہے ایک کلمے مننا کلمہ پڑھنے لا کلمہ والا مو مل نہیں کلمے نو من والا مومیٹ ہاں سڈا سخی سلطان بہو فرماند ہے کلمہ کلم ہری کوئی پڑھتا Oh, my God. جان یار دل دکھا پڑیے سپان ہلے نہ تھوئی پیر پڑھا جا تمتا میں تا اللہ نہ کرو تو نفیو لا مطلب یہ ذکر دیا پارٹیاں اجکل بنیا پھر دیا. ذکر دیا پارٹیاں بنیاں پارٹیاں کراچی ایک ہاں نام ارادہ ایک مزاق کرنا اتریا اللہ نام مراد آ چکھاڑنا کیا رب بھی آنا بئیمان ذاکر ذکر میرا کدی نہیں ہوا جا کر بگاڑی محنت کرتے ان شاء اللہ مفتی محمد محمد متن شرک شاگرد رشید سریال استاد نے کلور کوٹ اس مختی نے اللہ نام کی توہین ذکر بنا کے سنگ چ بولن کا ویکریا ویکر پیسے کما وندر سکیا کا فتو لکھے مین بھیج میں, میں شاء اللہ کتابت کرا کے ان کریب چھپ کے آنا ویخ لینا جو قرآن حدیث نارو اس مرد خدا نے کی انگڑے پرتے ہیں سلطان ہے جو پیر کلمہ پڑھایا سیامائی بے پیرہ ٹولا لگا کھڑا ہے بے پی بے مرشدہ ٹولا ہے جاڈو اللہ کوئی نہیں کوئی نہیں اللہ کوئی اللہ دا بندہ رب سونے دا نام لگو عزتنا اللہ اللہ کرو اللہ بے فقیر لوگ فرما جدو اللہ جل کر ہیر جہی ہے نا اس میں جلالت اے تل چوٹ مار دیشک آخ کے اللہ, اللہ, اللہ دے تل اندر جڑا نا پڑھنا ہو رہا ہو رہا کل میں شریف کا پوچھی تھی دعا ہوتی ہے پر قبول نہیں ہوں ملک کی سلامتی کے لیے عید الفطر کے بعد بادشاہی مسجد میں بھی دعائیں مانگی گئی سلامتی ہے سچی بول ایمانا دل کی گواہ د سلامتی ہے ساری دعا کتنے پی اجتماع ہوں اجتماع دس دس لکھ کا اجتماع بڑی بڑی دنیا بد دعائ شریف ہو جی وہ اپنا دعا ہے تو دعا قبول لکھے سارے ملکی اکھالے بدی پروکا نہیں لگتا مڑ کیوں مراد جما نہیں برائی تو روکنے والے میں نہیں دیکھا جو نہ سکول خلاف کو یہودیت کے خلاف کو ٹی وی کے خلاف جب تو سنیا اگلے دن اخبار فتوا آ گیا اخبار آیا سارے مبلغین دیاں جماعتاں رل کے آخر ٹی وی جو ہے اب دید ہے اس کے بغیر سے ہوئے آیا فتوا تو نہیں ہوئے بھی پڑھیا ہے پر تسا ہے چیشتی پڑھ کے بھی پکا ہاں جی میں اپنا فرد اپنا ادا ہاں جی بئی مان آج بغیر تبلیغ نہیں ہو سکتی پچھا یہ جو کچھ نبیاں ولیاں جو دین پھیلایا دھرتی ہے اچھا میں جو ٹی وی نہیں آیا آئی نو ویکھ تو ٹی وی لگ جاتی اللہ تعالی فضل خرم نہ میں جو نہیں تبلیغ نہیں کر رہا اُن چوکھی کرنا تو خرچی کرنا ہاں میں مبلا مبلہ میں مبلا مبلا نہیں ہوگا मुबला कहीं रु प मुबला चकला लगा हो जीवी तमरीब नहीं हो सकती एक नहीं बोलेगा रब के फजलो क्रम के जिन्हें चिश्ती तकरीर सुनिया होनी नहीं एक कला भी बैठा हो भी बोल पवेगा क्यों भाई گا نال نہیں میرے شیخ تبلیغ کا حق جو ادا میرا بزرگ جڑا رات سفر نہیں کرتا میں پوچھا حضور کیوں فرمایا فلم بنا سڑکوں فرمایا یہ حرام کام میں سفر ہی نہیں کرتا رات ہوں گھر دیکھ کے حضور نے فرمایا جلدی اللہ بھیجے گا دع مبو سن لی وزاحت ماجا تبو داؤد کے بولو بولو بولو داود داود دے حوالے شکایت اس باپ کے اندر حضرت جریر بن عبداللہ اللہ سرکار داف دا بھی فرماؤں سمیت رسول اللہ صلی اللہ سب حضور نے فرمایا کسے قوم کے اندر کوئی بندہ برائی کردائی کر گناہ گنا کر کرد فرمانیاں رب دیاں کر دیا کردہ اس قوم روکن دی تے روک دے نہیں طاقت دے باوجود روک دے نہیں پھر کی ہونا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالی انہوں مرن تو پہلوں پہلوں اس قوم نو آداب دے گا مرن تو پہلوں پہلوں عذاب دے گا مرن تو پہلوں پہلوں عذاب دے گا, گا, گا, گا سجنا حدیثاں دو ہو گئی تیسری حدیث چھوڑا <تصفح> تاکہ ایمان آ جے جدید رسول اللہ کی سنتا جائے گا ایمان ہوتا جائے گا <تصفح> جہ لے جانوکائی کرنا ہی نہیں کر کے پڑھا رہی جناب جی انہوں نے حدیث ان حدیث نو پڑھایا جان جایا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز نہ پڑھو کہ بس وہ بیان ہونا ہے باقی کچھ بیان نہیں ہونا وہ بیان نہیں ہونا جاپ کو بچا رب سونے دے قہر تو بچاوے رب سونے دے غضب تو بچا میرے پاک نبی سربراہ حد لہ سلم بے بشکار شریف دے اندر اللہ سیدنا رضی اللہ جبری لرور دب تکانا فلانا بندہ ہونا फताए जिन्हें कभी एक अर्थ चमकन की देर भी फरमानी नहीं की बंदा तेरा फलाना ने फरमया फरमाया हे जा पलट दे वालू भी पलट दे शहर आया इस वास्ते जो उनका चेहरा मेरी वजह न एक वक्त एक लह بدلیا ناراضگی انہوں نہیں چڑی اس واسطے نیک بھی کر دے اور سجنا معلوم ہوا بچن گے نہ بڑے بچن گے سب رگڑے جان گے اللہ کے آداب کرو سب مسلمانوں کے بلند اندر رہے گی نیکی نفرت گی کرتے نہیں مسے بٹھ آدمی ناراض ہوتے ہیں اندر سڑتے ری تاکہ کچھ کر لیکن اتنا ضرور ہے کھانا پینا نہیں رکھنے چے فرمانی نہیں چھو گے کسر سواج نہیں آو گے اصل تال تعلق نہیں رکھنا شادی بیاہ سڈے بند نے اصان کھانا پینا وکرا محفل وکری کر لیے جب ان کوئی پاؤ رب بیاناکی خلاف ہوا منکولا گیر منکولا جائیداد میں ذمہ دار نہیں اچھا, اپنی غیر آسان اج چڑی کھڑی ہے جو اپنا خون توٹ ہے جاتا رب رسول کی گل آئے اسلام میں کرنا بدلو کرا جی ہے پہ میرے کو اگلے دن ایک سنگھی آ گا تو مینو چیشتی میرے پیو آخر جی ہوں ٹی وی توکیا تو نا تو میں لکھ جا گا یہ میرا نام فرمان ہے موسلے ایک مسلمان ہوتا ہے ابا پیاخ پے روکیا تو لکھ دیا گا کہ میری جائیداد سارے لکھ دین لکھ دا جمن والے کا ہاتھ بنا کوئی جو رب گلدلے لیا صدا اپنے جب گل ہوئے ہوئے دین دی وجہ نال فلانا توڑ دن برادری ہو گیا ہوں اس عمل کی وہ فجا لاسو ہوم سی مجا لم وا کلو رہے پیندے پھر کٹھے بنتے نتیجہ نکلیا کٹھے لانتی بن گئے بیچارہ ڈر کے وکھرا ہو گیا فتو آ جائے کو فرمان ہو گیا مراد ایڈا سخت پتہ نہیں کہڑا دین کھلوتا ہے برادری تو پر ہو گیا تے سکا جمیا اپنا فرمان لکھ کے جائیداد آگ چکرے میری گل تو توجہ ہے کوئی نہ میرے خیال میں سوچنے لگے نہیں نہیں نہیں بابا جی وہ پھر بچے فکر پی جی یہ ساڈے پاک نے فرمایا <متصف> کو <متصف> <محشو> جناب گھر والی مرچ لگی ہے آدھا مورتی مار کے لگ بار चंगा अच्छा पुत्र खिलाफ चले पुत्र आखिया सौदा लिया फिल्म वेख तुर गया सौदा नहीं लिया हूं अबे चल जाऊ गुसा पैला फिकरा मू चुकी तेरे कुत्ता जम लेता चंगा सी لے اچھا پتر جا کے تے پھر مال ہو گیا نام را دے اے اتنی آئی بلا جمی ہوں لہ اے میم بول بول بول اپنا گا چڑے رب پتا نہیں سر کرے تیرے تو بدائی کی کنے خاں تم خاں تچا پان کی منی کے کترے گندے چ تین میں بنایا مرن اچھا. تو پہلو پہلے نہ روکن والے بھی جہاں گا نہیں چڑھتا دل ایک ہوئے پے وہ بھی تی لاک بندہ مریا ستائی ہزار مدرسہ قائم میرے گل کی تصدیق میں جو بیان کر رہا ہاں معلوم ہویا میرے رب مہر لائی چشتی سچ بیان ہے ہاں خبے پی آ گئے جنا ڈنڈا تڑیا ہوا یہ نہ دوی دنی دیلی مظفر آباد مدرسے میں پڑتا مدرسے وہ آتے ہیں کہ اتنے مسجد دے تھلے پہ کھانے ابھی درویش پائے ادھر آیا مسجد کنگری جہے بنے تھا وہ تھلے ٹیکے تو چھت آئے نا اتنا ڈر گئے تھر جنگ شروع اتنا باہر نکلیا باہر نکلیا ویخیا ہر شہ کر کوئی ہے وہ سے جی ساڈیوں میں دیا کیوں پورے شرابے میں اچھا سکول پانچ پانچ منزلے یونیورسٹی علم حاصل کرو چاہے مدر کے قیدیوں سے حضور نے پڑھایا ہلو نے فرمایا پدر کے قیدیوں سے پڑھایا यही तो हूँ क्या थी कालेब इम के पैरों के नीचे फरिशते पार बिछाते हैं पार विशाई कर वो पर जो बिछाई कर फरिश्ते थले पांच मंडली तो छत जाके जमीन के बराबर हो दस दिन तक अंदरों چوچے بوشی نسل استانی بچاو چل ترقی لینی جانتی کھلوی نہیں خاپو! پہنا چاہوں گا چلی نبی ندی حدیث سے عمل پہ ہوگا علم حاصل کرو کیا حدیث پر رسول جس پہ عمل ہوگا وہ رحمت کی رحمت آئے گی ایک دربار ہے بابا سہلی سرکار دے لالا موتر دے سجڑ میرے اُتھے نے شہر دے دسیا کہ ایک بندہ بابا سہلی سرکار دے دربار دے ویچ زلزلے آون تو پہلو خطے دے پھرتے دے سن بچے پھرتے سن انداز کی بنیا عمل دربار بڑ گیا رب ان بچا چالا کوٹر تبلیغی گرک ہوئے دو سو مصیبتیں انہیں بھی سن رہے اجتماع ایت کیا گیا ہمارے مبلدین وہاں پر بہت کام کر رہے تھے تو کام کرتے کرتے ہوئے گرک ہو گئے دوا سا <تصفح> ہمارے مبل وہاں پر بہت تیزی سے کام کر رہے تھے کام کرتے کرتے دین کا گرچ ہو گئے دعا دوارا اللہ فکی دربار چاہتا ہاں ساڑھے تر گھنٹے کا وقت سفر بنتا سی سوبیا پہاڑیا کے درمیان دا سفر سی آیا ہے نا پہاڑ جو اٹھے پندرہ منٹ سفر رہ گیا ہے. باقی سب کچھ آیا مزاق بڑھائی اگریزی باندر نہ مرادی باندر کے پھر باندر بادل کر خدا جو رہا نہ دنیا جوگے رہا اوہ کنجور آپ کر پویا سانو بھی لانسی دا پتر نار کرائی جا بول سونے سن خود کا دے وہ کنجور آپ بھی لانچ کبوتر بولے رب سونے سانسا بول انسان ہو یہ ترقا سدا انسان یہ سوچتا ہے اللہ فرماتا ہے کیا انسان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا اور اس پر ہمارے احکام کی پابندی جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی جو مرضی کرے گا تو نپا گے نہیں سن پہلو میں کرو اور ہوں اصل آدھے بھیجو جاؤ جا جمتا تازہ ہے نا وہ سا تازے جمدے بھیجو لیکن میں کسمیا پیا نہ یہ ہوں لگ نہیں جا سکتا میں کسمیا پیا قرآن حدیث میرے سامنے پیا مت سمجھے میری بک بک پہلے سارے نتیجے ویکھی بچے ہونی جی نہ منے گا تو خدا دا کا رہا اے اے دنیا اے دنیا جو جی بڑی کھڑی ہے ران نہیں لگی नहीं लग नहीं उम्मीदा छूल जिन्हू गलना यह हम भावे सकूल की इमारत तो बाहर पढ़ रहे हो भावे बिच पढ़न रब नहीं छेड़े मसंदी का ध्यान हां زلمظفرآباد قریشی صاحب فرمانے نے وہ میرے سنگھی دسیا کہ جدو یہ رب آیا ہے تو باہر نکل کے رب بکرے کوہ کو کے سٹن تو بکرے لے دے بھائی بندے مار چڈے نہیں سارے تو ظلم کی میرے رب اور امداد یہودی تورپی علاقہ ادھر یورپ کے تعلق ہے ادھر گوورمنٹ دیکھ جاتا جدھر جٹ کب کام کسان واسطہ کسان کا یہودی دشمن کیونکہ کسان کما کے دم ہے خوشحالی سرمایہ دار دشمن بدماشی اڑا ہے نوت نوچ کے نکما کھانا کسان جٹ کاشتکار محنت کر کر کے پال دا ہے دشمن تا کر کے دریا دا دریا جو آیا تے جا او سند شروع ہے کن پست گرک ہوئی نے جناب ہدرت کر کے تے بنا دے آن کے بہ رہے ہیں ردائی کو نہیں تھی کسے بندے ایک روپیہ نہیں چلے کسی بندے کا حکومت رکھے یہودی جو ادھر نہیں گیا یہ قوم بھی نہیں گئی قوم یہود حکومت حکومت یہودی ادھر امداد امداد امداد امداد کا ایلان کیا سارے بجے میرا نہیں پوچھنا امریکہ برطانیہ تے یہ ہوئی گورنمنٹ ستر ستر لاکھ بندہ سٹھ سٹھ لاکھ بندہ افغانستان کا اپنے بما تھے ماریا تو مرایا ہے، وہ کتے پڑ اگلے دن اے ٹی آئی والے اتے لائی کھڑے جناب جی کیمپ انجمن اسلام ہے انجمن سلامن سلام سکول جی، کافر دار اسلام دلب اتنے بڑے میں لیا لائی کھڑے امدادی کیمپ میں امداد جدو افغانستان جنگ ہوئی ہے تو عراق مسلمان مرے نے کلی سی کوئی نہ میں کیوں کتنے بلے سر کیوں ہے کن امداد گلی تھی افغانستان وہ الٹا تے پر فوجی ہاتھ مراو آ رہے سن امریکہ برطانیہ یہودی دا حق بنتا ہے وہ بندے مارے رب سونے دا حق نہیں بنتا وہ عذاب نہ کھلے اپنے نا فرمانا دشمنوں دے اوپر کالفا کے اوپر اتنے امداد پی جاندیا اور قوم امداد کیڑی کہڑی دن کی جڑی ہے جیسیڈنٹ ہو سب تو پہلو جیب فروغ دیں میرا اگلے دن سجن میرے شرافت شرافت ایک شرافتر جاگتا شرافت میرا ہوا سی ادھر دا پنڈی بھٹیاں دا وہ اگلے دن جلسے آیا تو واپس پہ جانے سن رکشا وہ آتا استاد ڈگیا سویرے کا ٹائم رکشا وجہ تھے ڈگیا تو بندہ نس کے آیا میری جیب میں آخیا حالے اللہ فضل و کرم چوٹ تو میم آ گئی تھی لیکن میں ہے ہی کھڑا تھا آپ میں اٹھتا گیا تو میں پتر نا یہ نبڑتی کام آ نہیں لکھ دی لانت یہودی سانو بندے تیار کر کے نے سکول کا باہر پولیو دا کترے ضرور پلایا جائے پولیو جا. دا کترے ضرور پلایا جی ہاں جی یہ یہاں طاقت بڑی وٹامن بہت تے بچے بچی جڑے نا بچہ بچی اگوں ان شاء اللہ بال نہیں جمن گے ایڈی طاقت پہنی ہے جو یہ سب جمن دے قابل نہیں راست ہاں جی یہ بنایا گئے ہیں پتا جے قابل چ بنا گئے ہیں یہ باندر دے گردے چو بنایا گئے ہیں ہوں تکشا کیونکہ معلومات بہت دو کتاب لکھا میٹرییا میڈیکاؤ کا نام ہے کتاب کے انہوں نے لکھے کہ باندر کے گے چنا جائنا بھی باندر والے کام کیوں آ جائیں ضاڑا جان لو ضلع اکاڑا ضلع اکاڑے دے علاقے ایک علاقہ دریائے راوی دے کنڈے دے نال مپال کے مپال کے مپال کے موزا مپال کے تھے کا ایک میرا بےلی گردے باندر دے گردے چ بڑھن والی کتاب ویکھی تو فوٹو کاپی کرا کے اس تقریر جھاڑی ان خلاف پولیوں دے کترے والے پولیس لے گئے اوہ پھڑ کے مولی صاحب ورانو زلے ایس پی کو لے گئے تو مولی صاحب اللہ فضل و کرم ہے شیر خدا, خدا سدھا سادہ بندہ مو جتھے کھلار دے نا لوہے کی ایس پی کول اپنے تو کاغذ لائے لے گیا جی باندر گردے انہیں جا کے کہ جناب اگر لکھے دسو جی گلط ہے میں نو فاصلہ دو رولا پی پڑھ کے آدھا مول صاحب تن تولیو کے قطرہ دلاف بولی جہ پولیو لے آ مار کے گل ہوئی اتے میرا پیلی تل پیش کرسل ناندر ہی بنا ج تسا بنا نا بناؤ بناؤ اللہ کے بندہ وڈیا بم مار کے میرے بچوں کو کیوں پک قطرے پلا مراد منصوبہ بندی انہوں کا مقصد یہ کہ پرلے بما مرن ایک قطریا مر سوکھا کام ہو گراہ نسلیں کرتا نسل چوڑ کر سجڑوں نیکی کا آخری تو, تو روکن اے فرض جدو ختم ہوا ہے راب سڈے پے جدو اے فرض پھر زندہ کرا میں کتلی پیار ہوں ہر عذاب بھی ٹل جان گے دعوا بھی تھڑیچنگ رحمتہ ہون گیاں ہر گھر اب سے انسانیت سر دنیا نو زندگی مل جانی دعا کر اللہ بہتا کالا میں بہتا کالا تولوں میں روزانہ بولنا ہوں تو سفر بھی کرنا ہوں ہاں جی اندر کرتا در ویکھو یہ کتاباں جناب تین ہو گئی چوتھی ایک ہو جی یہ لکھی جناب جی جس بندے نے کتاباں لکھا یونیورسٹی جڑا شیتانا کا وا مرکز بدکاری کا مرکز نا اتوں پڑھا زیاؤدی لاہوری ایم اے جو سر سید خلاف پہلی وار قلم اٹھایا دنیا تے حق ادا کر خلاف پہلی بار قلم اٹھایا دنیا تے حق ادا کر دکھان کا ایک کتاب کا نام نقشے سر سید دوسری دا نا ہے سر سید کی کہانی ان کی اپنی زبانی تیسری دا نام ہے افکار سر سید خود نوشت ان گلاں گلوں چوتھی دا نا ہے حیات سر سید یہ بھی خود نوشت ضیاؤدین لاہوری ترتیب دیتی تعلچان حوالے صرف اخا دینا سار سید کی کہانی ان کی اپنی زبانی سفا نمبر ایک سو تین پہ ہے ایک سو تین دوتے علمی لتاف کیشن پادریوں سے گفتگو ہو رہی ہے ایک دفعہ وہ ریل میں سوار تھے کسی اسٹیشن پر دو انگریز ان کی گاڑی میں آ بیٹھے ایک ان میں سے پادری تھا اس کو کسی طرح سے معلوم ہو گیا کہ سید احمد خان یہی شخص ہے سر سید سے کہا مدت سے آپ کی ملاقات کا اشتیاق تھا میں آپ سے خدا کی باتیں کرنا چاہتا تھا سر سید نے کہا میں نہیں سمجھا آپ کس کی باتیں کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا خدا کی سر سید نے کہا کمال سنجیدگی کے ساتھ کہا میری تو کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی اس لیے میں ان کو نہیں جانتا یعنی خدا کو پادری نے متاجب ہو کر کہا آپ خدا کو نہیں جانتے انہوں نے کہا مجھ پر کیا موقوف ہے جس سے ملاقات نہ ہو اس کو کوئی بھی نہیں جانتا پھر کسی شخص کا نام لے کر پوچھا کہ آپ اس کو جانتے ہیں پادری نے کہا نہیں میں اس سے کبھی نہیں ملا سر سید نے کہا پھر جس سے میں کبھی نہیں ملا ہوں نہ میں نے کبھی اس کو اپنے ہاں کھانے پر بلایا ہو کہ خدا دے بارے پہ آ کرے. نہ مجھ کو اس کے ہاں کھانے پر جانے کا اتفاق ہوا ہو اس کو میں کیوں کر جان سکتا ہوں oh! وڈیرا پچھانا کرو فیسرو وہ بھیجو لانا تو سکول کرو میرا <تصفح> نہیں بھیجے گا میری طرف اندر شمار شمار میں نو چٹ لکھی چشتی انگریزی نہیں پڑھیں گے تو انگریزوں کو مسلمان کیسے گے؟ پڑھی گے خدا کریں گے میں کیا میں سورا جنہیں پہلو پڑھیے سب کو وہ نو آدا ناندہ ہی نہیں تو مسلمان کرے گا سوال اللہ سبھال اللہ ٹھیک ہے ٹھیک کنجر مارے اللہ سے فضل و کی کام ہے نہ چڑے آہ, بندہ پوشن مروڑے چڑھے اللہ سونے سے فضل و کرم چڑھا کے جا چپ چپ میں جینا ہی جینا جنہ جینا چپ کر میں ترے نہیں جانا جو اللہ فضل میں میں جوڑے تو جنہوں بہتا چومو سمجھو بیڑا گرک کر دے دیتا ہاں بادش تڑے بڑے جڑے بڑے لیڈر اٹھے نے قوم بڑے رابڑی چک کے لما او ماریا نا کسی پاس نہیں ہاں اس واسطے میں ہوا میرے نعرے رب سونا میرے نار ہویا میرے فلن ہویا <تصفح> بات میں سمجھاں گا میرے نعرے نعرے میں جی وہ نہ ہوا تو سا ساری دیا میں طریقے اپنا لینا اللہ رفم نام دا نعرا مارو شبہ دا نام دعارا وجے دل زندہ ہوا یہ ایک حوالہ ہے رکھتا کہ خدا جان د اچھا ہوں اتنے نال سن پادری یہ سن کر خاموش ہو رہا اور دوسرے انگریز سے انگریزی میں کہا کہ یہ تو سخت کافر ہے وہ سر سر سید نا خان جو سید نہیں سی وہ یہودی سی نفلا نے یہودی اس دوران پادری پیاخری کافر ہے کہ بلا کافر جنو کا کافر آخ وہ بلاج نہیں بولو کتاب اے حیات تھر سید افکار تھر سید سفا نمبر دو سو بارہ میں روپے لکھے سر سور نے کہا یونیورسٹی کی تعلیم ہم کو خچر ہی بناتی ہے خچر جے نا لکھیا ہوئے نہ لکھا اپنا حوالہ نہ ہو گلط ثابت کر دو اکا کڈو نک بڈو زبان پترو سر جے حوالہ نہ سور دی اپنی کتاب نہ ہوئے <تصفح> اندر کا یونیورسٹی کی تعلیم تو ہم کو خچر ہی بناتی ہے سر تسی آ جی خچر کی ہوں سو گھوڑا کھوتا رلاؤ تو نکل گیا گھوڑا اس خچر آ سکویا کا اثل رکھو منافق کیوں کہ نہ مسلمان نہ کافرچر کر کے نہ نہ مسلمان نہل خرچر پہ تیار کرتا ہے کسان خچر بنا سو یہ چوچا ہوں بستہ نہیں چکی کو ایڈا چوچا بستہ نہیں چکی بازار ٹرد تھان سے ڈگ پہ پچھو ابا کارد مراد آ رول رول مرو گئے وڈیرا آدھا خچر پہ بن بڑھتے ہیں ویٹھی بھی فریا خچر نے نہ مراد نہ کافر نے نہ کلمہ کلما چڑھتے نے نہ مسلمان نے جو کفر اس کو دور ہو کے نبی تبیل خرچے لگ جائے No, मार रोल रोल मरोगे वो फिर दिखदा क्या मुरादार रोल रुल मरोगे मैं किसी काम का नहीं बनया चलो तुम तो बन दो مردے کادیا بارے آبوت دعویٰ کیتا کیا تاکہ سانو کیڑا فرق آ کے ہے سڈا آخر فرد بنتا او نیک بندہ سی ان ادب کریے مرنے <laughs> دا, دا کیوں سر پیاکھ دیا ٹھیک ہے اچھا نکش سر سید اس لکھے ہے سر سید نے کہا میری ایک آنکھ ہندو ہے ایک آنکھ مسلمان لیکن مجھے افسوس ہے مجھ سے پوچھیں گے کون سی دائیں ہے کون سی بائیں تو میں کیا بتاؤں مجھے شرم آتی ہے میں مسلمانوں کو دائیں آخ کہوں ہندوؤں کو دائیں آنکھ کہوں کاش کہ میری ایک آنکھ ہوگی میں پھر دونوں کو اپنی ایک آنکھ کہہ دیتا شب ہماری آخری اک جہی ہے وہ کہی ہے ہندو سر تک مینوج کسی فون کیا اتوں ہی ان پوچھنا سی بھی کتنے پہنچیا کہ میں پیا اس میں پہلو چاہیے سر خبردار مین سمجیے بولی دکھ مینو اسلام علیکم پھر چی کتنے لگا تک جہ نا سر وہ آخ بوتھا پرا کر مار ہاں یار ایمان دسو سر انگریز سر کو نہیں हिंदू सर कौन सिख सर कौन नहीं झूड़े सर कौन कंजर सर कौन नहीं छोटे कंजर वंजर आते छोटे डाकू वे डाकू आ सर कोई इज्जत का लफज जर पास टूर आ खा मालूम होे इज्जत नाम सामीज का इलम है جدائی کرتے ہیں، فرق کرنا مسل مولا نہ کھڑیاں آجیا گلان سنو پھر ایمان بڑا آپ پتا نہیں کن دھوکے بازا نو سنتے رہنے ہاں جہر سان جنت ساری جیب پا چ लगता वे गए टिकटर दिकट छपाइया उने पैसे छपावो जनर जन्दर से टिकट वंटता फिर मैं बद बखता तेन मैन आपू पता कोई नहीं بننا وے کی بننا میں اگلے دن دلے گجرات تقریر سے گیا وا اتے مینو جٹ بندے پوچھا لگائے تھے ایک موڑ پیے او جنت جناب جدو جنازہ پڑھا ہے